أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنتقون مقصد سورہ زاریات کا اثبات القیامہ بے شواہد دلائل قیامت کا اسبات کیا جاتا ہے روز آخرت کا اثبات بات یعنی اسے ثابت کیا گیا ہے گواہوں کے ذریعے اور عقلی دلائل کے ذریعے اور سورت میں تخویف دنیاوی پر گزشتہ اقوام کی ہلاکت کا بیان کیا گیا ہے اور صورت میں تخویف دنیاوی اخروی اور بشارت ایمان والوں کو اس صورت میں اس بات قیامت ہے ماقبل صورت سے زیادہ تاکید کے ساتھ اور مضمون کی ترقی پر صورت کے آغاز میں چار شواہد یہ اس بات قیامت پر ذکر کیے گئے قیامت کے دن کے ثابت کرنے پر جنہوں نے چاروں الفاظ سے مراد ہوائیں لی ہیں کہ ان سے مراد ہوائیں ہیں تو ان کی دلیل یہ ہے کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جو آتفا کے ذریعے ہوتا ہے تو وہ ایک ہی چیز کی کئی صفات ہوتی ہیں یعنی موصوف ان کا ایک ہوتا ہے اور یہ ایک ہی چیز کی کئی صفات ہیں مراد یعنی یہ ہواؤں کی صفات ہیں دوسرے قول کے مطابق ذاریات سے مراد ہوائیں پھر ان ہواؤں سے اوپر بادل پھر ان سے اوپر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پھر ان سے اوپر ستارے جیسے قرآن میں فلاں ملخن نسل جوارلقنس تو وہاں پہ جوار ان ستاروں کو کہا گیا ہے اور مقسمات ان سے مراد یعنی ان سے اوپر فرشتے اور یا ایک قول کے مطابق جاریات سے مراد کشتیاں قرآن میں دیگر جگہوں پر جاریات و لہول جوارمنشاۃ فل بحر کل تو یہ چار گواہیاں یہ اثبات قیامت پر ذکر کی گئیں ان نماتو اادو نہ لصادق و ان ندی ن پھر پانچواں شاہد وہ آسمان ذکر کیا گیا اور آسمان کی خوبصورتی اور آسمان میں یہ راستے اور اس کی مضبوطی یہ گواہی کے طور پر یہ پیش کی گئی کہ جس بات میں تم اختلاف میں واقع ہو یہ جی اس میں سرے سے اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا یہ جی اللہ کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا یہ کون سا مشکل ہے اور قول مختلف میں ہم نے قیامت کے بارے میں لوگوں کے طرح طرح کے عقیدے ذکر کیے بعض کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیا کی زندگی ہے دہریہ بس یہ نیچر کر رہا ہے قدرت کر رہا ہے انسان زندہ ہوتے ہیں اور مرتے ہیں کوئی ہندوؤں کی طرح تناسخ ارواح کا قائل ہے یعنی آوا کے نظریے کا قائل ہے کہ دوبارہ اسی عالم میں ایک دوسری شکل میں لوگ وہ آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں مشرقین بعض مشرقین آخرت کو مانتے تھے لیکن بزرگ ہستیوں سے متعلق یہ عقیدہ انہوں نے بنا رکھا تھا کہ وہ اتنی زوراور ہیں کہ اپنی سفارش کے ساتھ یہ قیامت کے دن اپنے نام لیواؤں کو وہ زبردستی چھڑا لیں گے اور اسی طرح یہود و نسارہ کا عقیدہ کہ وہ بھی اپنے آپ کو جنت کے ٹھیک دار سمجھتے تھے اور جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں سورہ نبا کے آغاز میں بھی یہ اختلاف یہ ذکر ہو جائے گا مختلفون پیراگے قرآن نے ذکر کیا قوتل خر راسون مبالغ کا یہ ذکر کیا گیا یعنی وہ بہت اٹکل لگانے والے اور وہ بہت اٹکل اڑانے والے مراد یہ کہ جب منکرین کے پاس وہ جو آسمانی ہدایت کی روشنی نہیں ہے یہ تو لازماً پر دار و مدار اٹکل اور اندازوں پر ہی ہوگا اور اٹکل اور اندازے کا انجام یہ سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں اسی لیے قتل خراسون کہ ان پر لانت ہو ان اٹکل لگانے والوں پر تو جس شخص کا عقیدہ قیامت کا انکار یہ اٹکل پہ ہو اندازوں پہ ہو خیالات پہ ہو تو لازمن وہ غفلت میں ہوں گے ساہون اپنے انجام کو بھولے ہوئے ہوں گے اور قرآن نے صرف قیامت سے ان کا ان کی غفلت ذکر نہیں کی بلکہ استحزا بھی ذکر کیا یس الدین اور عجیب بات ہے کہ قیامت کا یہ دن یہ کب ہوگا وجہ یہ ہے یعنی یہ کوئی دلیل نہیں بن سکتی کسی کسی چیز کی کسی واقعے کی اور یہ آنے والے کسی چیز کی تاریخ کا پتہ چل جانا یہ کوئی دلیل تو نہیں بن جاتی کہ یہ کہا جائے کہ اب منکر کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں بلکہ وہ ضرور مانے گا چلے اللہ یہ کہہ دیتا کہ ایک ہزار سال بعد فلاں دن فلاں مہینے فلاں سال قیامت قائم ہوگی تو کیا خیال ہے یہ منکرین مان لیتے یہ اگر انہیں ایک معین تاریخ یا سال بھی بتا دیا جاتا تب بھی ان کے انکار کے اور بہت سارے بہانے ہوتے کہ اسی لیے اللہ نے یہ قیامت کے وقوع کا وہ معیت دن وہ سرے سے بتایا ہی نہیں ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> يہ جی اب گزشتہ آیات میں مکذبین وہ ذکر کیے گئے قیامت کو جٹھلانے والے وہ ذکر کیے گئے تو اب ان آیات میں بشارت ہے بشارت ہے ماننے والوں کو اور یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ وہ جب بھی منکرین ذکر کرتا ہے تو ساتھ میں جو منقادین ہے تو انہیں ذکر کرتا ہے اور انہیں دی جانے والی بشارت ان المتقین فی جنات و ایون بے شک پرہیزگار بے شک وہ تقوی اختیار کرنے والے فی جنات و وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے اور قرآن یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسے سفارشی نہیں ہوں گے کہ ان کی کسی نے سفارش کی ہوگی بلکہ دنیا میں انہوں نے تقوا کا راستہ اختیار کیا ہے اور تقوا یہ ہے کہ انسان یہ حرام سے بچے تقوا یہ ہے کہ انسان اللہ کی مخالفت سے بچے تقوی یہ ہے کہ انسان مشتبہات اور مشکوک چیزوں سے بھی اجتناب کرے یہ تقوا ہے مقصد یہ کہ دنیا میں انہوں نے بڑی ایک پابند زندگی گزاری ہے اور انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہیں گزاری یہ وہ متقین ہیں ان جنات جنتون حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے ایسا ہے جیسا قید خانہ قید خانے میں قیدی قید ہوتا ہے وہ اپنی پسند ناپسند نہ نہیں کر سکتا اور کافر کے لیے یہ باغ ہے اور یہ باغیچہ ہے ان المتقین جنات یہ جی آج جی ایک مومن کے لیے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا کہ وہ لوگوں کی ناراضگیاں بھی مول لیتا ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہے یہ جی ایک عورت کے لیے حجاب کرنا پردہ کرنا اور ایک پابندی کی زندگی گزارنا یہ کتنا مشکل کام ہے لیکن وجہ یہ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے دنیا میں ایک پابندی کی زندگی یہ گزارنی ہے ان المتقین فی جنت معیون شریعت نے جہاں تک یہ جی آپ کو آزادی دی ہے بس وہیں تک آزادی ہے اور جو شریعت کی واضح حدود ہیں کہ یہاں سے آپ نے تجاوز نہیں کرنا تو وہاں سے تجاوز نہیں کرنا یہ ان المتقین جنت بےشک پرہزگار یہ باغات میں ہوں گے جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں یہ آخری نما آتاہم ہوں یہ حال ہے متقین سے یہ اس حال میں کہ لینے والے ہوں گے ما ان نعمتوں کو آتا ربهم رب کہ جو دے گا انہیں ان کا رب حالانکہ آتا ہم ماضی کا سیگا ہے اور یہ قیامت میں جنت میں ہوگا لیکن قرآن مظارے کو مستقبل کے ایک کام کو ماضی سے تعبیر کرتا ہے اور خصوصاً قیامت کے احوال کو تو اسے کہتے ہیں لے تحق یعنی یہ بات اتنی یقینی ہے یہ بات اتنی یقینی واقع ہونی ہے گویا کہ یہ ماضی میں ہو چکا تو اسی لیے ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ آخری نما آتاہم ربہم لینے والے ہوں گے ان نعمتوں کے کہ جو دے گا انہیں ان کا رب اور یہ کیوں ذکر کیا کہ لینے والے ہوں گے ان نعمتوں کے وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان بعض چیزوں کے لینے سے وہ اکتا جاتا ہے یا بعض چیزوں کو وہ ناپسند کرتا ہے تو اسی وجہ سے وہ اسے لوٹا دیتا ہے وہ اسے رد کر دیتا ہے لیکن رب کی طرف سے انہیں دی جانے والی جو نعمتیں ہوں گی تو ہر نعمت وہ دوسری نعمت سے بڑھ کر ہوگی تو ایسی کوئی نعمت نہیں ہوگی کہ اسے لوٹانے کا یا اسے واپس کرنے کی کوئی مجال ہو اور واپس کرنے کی کوئی گنجائش ہو وجہ یہ ہے کہ ہر نعمت وہ دوسری نعمت سے بالا اور برتر ہوگی تو اسی لیے واپس کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے ابو سعید الخری رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جنتیوں سے فرمائے گا بروز قیامت یا اہل الجنہ کہ اے جنتیوں تو جنتی کہیں گے لبئی کربنا وسادق کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں تیری تاب داری کرنے کے لیے تو اللہ فرمائیں گے حلرضی تم کیا تم لوگ خوش ہو تم لوگ راضی ہو تو جنتی کہیں گے وما لَنَا لا لاندا یا رب اے اللہ وہ کون سی وجہ ہے کہ ہم آپ سے راضی نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے ہمیں وہ تمام نعمتیں دی ہیں کہ جو مخلوق میں کسی کو آتا نہیں کی تو اللہ فرمائیں گے کہ کیا میں اس سے بڑی نعمت وہ تم لوگوں کو نہ دوں تو وہ کہیں گے اے اللہ ان نعمتوں سے افضل نعمت وہ کون سی ہوگی وہ لوگوں سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں اور میں تم لوگوں سے راضی ہوتا ہوں فلاں تو علیہ بادہ ابدا اور اس کے بعد میں تم لوگوں سے کبھی ناراض اور کبھی میں تم لوگوں پر غصہ نہیں ہوں گا اللہ کی یہ نیم اللہ کی رضامندی یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو آخذین ما آتاہم ہوں لینے والے ہوں گے ان نعمتوں کے کہ جو دے گا انہیں ان کا رب ان نم قبل ذالک کا اور یہ علت ذکر کی جاتی ہے کہ جنت کی یہ نعمتیں جنتوں میں ان کا یہ آنا یہ کس وجہ سے پیر صاحب کے بیٹے تھے یا مولوی صاحب کے بیٹے تھے شاہ صاحب کے بیٹے تھے نہیں بلکہ انہم کانو قبل کا محسنین بلکہ بے شک تھے وہ جی قبل کا محسنین جی اس سے پہلے دنیا میں نیکو کار یعنی یہ لوگ دنیا سے یہ نیکیاں یہ کما کر لائے ہیں یہ جی ایسا نہیں کہ آج یہ لوگ نیک بن گئے ہیں بلکہ یہ لوگ دنیا سے نیکیاں کما کر لائے ہیں احسان لے کر لائے ہیں اور یہ آج انہیں ان کا یہ صلا یہ مل رہا ہے ان نہ قبل دال کا مسنین بے شک تھے یہ اس سے پہلے دنیا میں محسنین احسان کرنے والے اور اب یہاں پہ احسان کی یہ تفصیل یہ بیان کی جاتی ہے ایک احسان معلّہ ہے ایک احسان مع اللہ یعنی اللہ کے ساتھ احسان اور دوسرا احسان معناز لوگوں کے ساتھ احسان یہ اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ کانو قلیل من لما ما جڑون و بل اسہار رات کو بہت کم سوتے تھے اور رات کے آخر میں سہری کے وقت یہ اللہ سے استغفار طلب کرتے تھے اور بخشش طلب کرتے تھے یہ وہ اللہ کے ساتھ احسان تھا اور مخلوق کے ساتھ احسان ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا اور نہ مانگنے والوں کا حصہ تھا مخلوق کے ساتھ بھی احسان کرتے تھے اور انہیں بھی مال دیتے تھے ان کے ساتھ بھی بھلائی کرتے تھے انہم کان قبل دال کا بے شک تھے وہ اس سے پہلے محسنین احسان کرنے والے قرآن اور حدیث میں احسان کی بہت طویل ایک تفصیل ہے لیکن عام طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہے یہ احسان عقیدے میں احسان عقیدے میں اور وہ توحید کا عقیدہ ہے یہ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ وہ جو حدیث میں آتا ہے حدیث جبریل میں مل احسان احسان کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انت اب اللہ کا ان کا کہ تم اللہ کی ایسی بندگی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فعلم تکن تراہ فراغ بس اگر اللہ کو دیکھ نہیں رہے تو کم از کم یہ عقیدہ پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یعنی اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ کہ جیسے ایک نوکر وہ مالک کے سامنے وہ نافرمانی نہیں کرتا اور تمہارا بھی یہ احساس ہو کہ تم اپنے مالک کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ احساس پیدا نہیں ہو رہا تو یہ کہو کہ وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور یہی عقیدہ توحید ہے یہ عقیدے میں احسان ہے اور ایک ہے احسان فی العمل عمل میں احسان جیسے جگہ جگہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے یہ دو شرائط ہیں اخلاص اور دوسرا مطابات اللہ کے پیغمبر کی تابے اور تیسرا احسان لوگوں کے ساتھ معاملات میں احسان اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ احسان ماں باپ کے ساتھ احسان بیوی بچوں کے ساتھ احسان پڑوسیوں کے ساتھ احسان اور زندگی کے ہر معاملے میں احسان اسی طرح اچھے اخلاق یہ اختیار کرنا ان کان قبل دال کا مسنین بے شک تھے وہ اس سے پہلے دنیا میں محسنین نیکوکار کار احسان کرنے والے یہ ما کلیل تھے وہ بہت کم مین الل رات میں ماں جعون یا تو یہ ماں تاکید کے لیے ہے کلیلن کی تاکید کے لیے تو مانا یہ کہ تھے وہ قلیلا یعنی بہت کم من اللیل رات میں ما یحجعون سونے والے رات کو بہت کم سوتے تھے اور زیادہ وقت یہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے یا یہ ماں یہ مزدری ہے ماں مزدری تو اس کا بھی وہی معنی ہوگا ماں مزدری اور یا ماں موصولہ یعنی الدی یہجعون وہ جو یہ سوتے تھے حجوع جو ہے یہ سونے کو کہتے ہیں یہجعون حجوع سونا یعنی یہ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں نافیہ ہے تو معنی یہ کانو کریل من الح تھے وہ بہت کم من اللیل رات میں ما نہ ما سونے والے نہ والے یعنی اکثر رات دی اکثر رات یعنی وہ سوئے رہتے زیادہ تر رات وہ سوئے رہتے اور تھوڑی رات جو ہے وہ نہ سوئے ہوئے ہوتے یعنی وہ جاگتے رہتے نہ یعنی سوئے نہ سونے والے یعنی مقصد یہ کہ رات اکثر اگر ان کی آرام میں بھی گزرتی تو رات کے ایک تھوڑے حصے میں وہ نہیں سوتے تھے اور وہ عبادت کے لیے جاگے رہتے تھے پہلے معنی میں رات کے اکثر حصے میں عبادت کرنا اور یہ دوسرے معنی میں جب مان آفیا کہ رات کے اکثر حصے میں آرام کرنا اور تھوڑے حصے میں یہ جاگے رہنا یہ کانو تھے وہ بہت کم رات میں ما جعن سونے والے یعنی رات کے اکثر حصے میں وہ عبادت کرتے اور یہ ایمان والوں کی یہ صفت ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک اچھی بیوی کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ رات کو عبادت کے لیے اٹھے اور اس کا شوہر وہ نہ اٹھ رہا ہو تو شوہر کو اٹھائے اور اگر وہ نہ اٹھ رہا ہو تو اس کے چہرے پر وہ پانی کی چھڑکیں جو ہے تو وہ کرے تاکہ وہ عبادت کے لیے اٹھے اور اسی طرح ایک اچھے شوہر کی علامت وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی جگائے کانو کریلنج بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عبداللہ ابن عمر یہ ان کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ کے بھائی تھے تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے ان کی بہن سے کہا یعنی اپنی زوجہ سے کہ عبداللہ اللہ ابن عمر بڑے اچھے نوجوان ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ رات کو سوئے رہتے ہیں اور وہ عبادت کے لیے نہیں اٹھتے کانو ما لمن اور رات کو عبادت کرنے میں ایک ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے ابوداؤد کی روایت میں آتا ہے کہ اوتیرو یا اہل القرآن قرآن والوں او تحجد پڑا کرو رات کی عبادت کیا کرو او تیرو یا اہل القرآن لیکن افسوس یہ ہے کہ آج قرآن والے وہ فرض نماز نہیں پڑھتے تو چی جائے کہ نوافل اور چی جائے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھنا یہ بڑے افسوس کی بات ہے کان و من اللیل ما جعن حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ جی ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ ہر رات آسمانی دنیا کی طرف نزول کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کے شان کے ساتھ مناسب ہے اور وہ متوجہ ہوتے ہیں آسمان زمین والوں کی جانب بالکل رات کے آخری پہر میں اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے میں یہ درونی کون ہے کہ جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے کہ مجھ سے میں یس تقفرونی فخ کہ مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کی بخشش کر دوں کون ہے کہ جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اسے رزق دوں لیکن اس وقت لوگ وہ خواب غفلت میں وہ سوئے ہوتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بعض بالا خانے ایسے ہیں کہ ان کا ظاہر وہ اندر سے وہ نظر آ رہا ہوگا اور اندر جو ہے تو وہ باہر سے نظر آ رہا ہوگا تو ابو موسا اشاری نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر جنت کے یہ بالا خانے یہ کن لوگوں کے لیے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیمن علان الکلام یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگوں سے نرمی کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں وا تو عامت اور مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں وبا طل اللہ کا امن سنیام اور اللہ کے لیے رات کھڑے ہوئے گزارتے ہیں جبکہ مخلوق وہ سو رہی ہوتی ہے اسی طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے ترمیزی کی روایت میں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں آپس میں سلام کو پھیلاؤ افش السلام سلام کو پھیلاؤ اور دوسری حدیث میں آتا ہے خواہ کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے علا من تعارف و ملم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہمارے ہاں راستوں میں لوگوں کا لوگوں کے رویے ایسے ہیں کہ لوگوں کو ایک دوسرے کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہوں گے لیکن زبان سے سلام کہنا یہ ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سلام کو پھیلاؤ وہ تو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ وسلو و نا سنیام اور اس وقت نماز پڑھو جب کہ لوگ وہ سو رہے ہوتے ہوں تو تدخل الجنت ب سلام تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے اور اللہ ہمیں نصیب فرمائے من اللیل اور تھے وہ بہت کم رات میں سے ماحجع سونے والے رات کو وہ بہت کم اور سورہ مزمل میں انشاءاللہ اللہ اس کی مزید وضاحت وہ کر لیں گے وہاں پہ ہم تحجد اور تراویح کے درمیان فرق بھی ذکر کریں گے سورہ بنی اسرائیل میں سورۂ بنی اسرائیل میں ہم نے ذکر کیا تھا ومن اللہ فتحجد بھی لیکن وہاں پہ انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی یہ گفتگو یہ کر لیں گے کہ قیام اللیل میں اور تراویہ میں فرق کیا ہے قیام اللیل میں اور قیام رمضان میں قیام رمضان حدیث کی اصطلاح ہے تراوی پھر بعد میں معروف ہوئی ہے اور حدیث کی اصطلاح رات کی نماز کے لیے قیام اللیل کی ہے بعد میں وہی نماز وہ تہجد کی نماز کے ساتھ مشہور ہے کانو اللیل ما جعن اور تھے وہ بہت کم رات میں سے ما جعن سونے والے و بال ایسا نہیں کہ رات کو عبادت کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکےدار سمجھتے ہیں یہ ایمان والے اور یہ محسنین و اور رات کے آخر میں اور سہری کے وقت ہم یہ وہ بخشش طلب کرتے ہیں اللہ سے باوجود اس کے کہ اللہ کے ہاں اللہ کے سامنے وہ عبادت کرتے ہیں اور جاگتے ہیں لیکن پھر بھی یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکےدار نہیں سمجھتے وفیع اموالحم حق السّا محروم اور ان کے مالوں میں حق ہے لسا مانگنے والے کے لیے ول محروم اور نہ مانگنے والے کے لیے سائل وہ تو معلوم ہے کہ جو مانگتا ہے سوالی ہے اور محروم وہ غیر سوالی وہ محروم وہ غیر سوالی اور نا مانگنے والا بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور کئی مرتبہ یہ صحیح بخاری میں اور حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ نہیں ہے کہ جسے ایک لقمہ دے دیا جائے دو لقمے دے دیے جائیں اور وہ ایک لقمے سے دو لقموں سے وہ واپس وہ پھر جائے یعنی وہ در بدر وہ لوگوں کے سامنے ایک لقمے کے لیے دو لقموں کے لیے بھی سوال کرے اصل میں مسکین یہ نہیں ہے ولاکن المسکن اصل مسکین کون ہے مسکین وہ ہے کہ نہ تو وہ مالدار ہے لئی سلہن نہ تو وہ مالدار ہے غنی ہے وہ اور وہ حیا بھی کرتا ہے لوگوں سے اور وہ مانگتا نہیں ہے ولاس الفا اور وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتا نہیں ہے اسی وجہ سے وہ محروم رہ جاتا ہے اور اصل مسکین وہ ہے لیکن یہ متقین اور تقوی والے یہ بڑے اقل مند ہوتے ہیں تو اسی لیے وہ ایسے لوگوں کو بھی پہچانتے ہیں اور ان کے مال میں ان کا حق ہے اور قرآن کہتا ہے کہ یہ حق ہے ان کا یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ تم انہیں دے کر ان پر کوئی احسان کرو ان پر احسان جتاؤ بلکہ یہ تمہارے مال میں یہ ان کا حق ہے اور یہ حق یہ ان حقداروں کو دو یہ حق ان اقداروں کو دو ان المتقین فی جنات ویون بے شک وہ پرہیزگار فی جنات وہ باغات میں ہوں گے وعیون اور چشموں میں لینے والے ہوں گے ان نعمتوں کے کہ جو دے گا انہیں ان کا رب ان نہ قبل ذلك کا اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے دنیا میں محسنین نیک و کار احسان کرنے والے کانو کلیل ما جعن اور تھے وہ بہت کم رات میں ما جعون سونے والے وبل یہاں پہ ما جعون حجوع یہ بھی سونے کو کہتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل میں وہاں پہ لفظ گزرا تھا تہجد و من اللیل فتهجد به تہجد حجود کہتے ہیں حجود بھی نوم کو کہتے ہیں سونے کو لیکن پھر جب باب تفعول میں چلا جاتا ہے تو پھر صلب ماخص کا معنی بھی کرتا ہے تو وہاں پہ تہجد جاگنے کو کہتے ہیں یعنی پھر باب تفعول میں اس کا معنی جاگنے کا ہو جاتا ہے یعنی نہ سونا من اللیل رات میں مائے ہجعون رات میں وہ سوتے تھے وبالاسحاری اور رات کے آخر میں سہری کے وقت اوم یستغفرون وہ استغفار طلب کرتے ہیں بخشش طلب کرتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم اور ان کے مالوں میں حق ہے حصہ ہے للسائلی مانگنے والوں کے لیے والمحروم اور نہ مانگنے والوں کے لیے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین